صحمن الرحمہ الحمد اللہ وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح نو شہر الباطۂوا شاقی تمام سامعین خارن گرامی برادرہ سب کو شموسن سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو چوالیس ابلیغ ایک سو ہے پانچ چوالیس جو ہے شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور ایک سو چھیاسی جو ہے اوراد فتھیہ کا درست نمبر ایک سو ہیں اوراد فتھیہ میں ہم لوگ جو ہے شیڈوم یعنی اسماع الحسنہ میں ہمارے بحث اس میں ایک مقدمے کے عنوان سے کچھ دروس آپ کے تک پہنچا دیا اب ہم اصل بحث میں آ رہے ہیں اس میں جو ہے اللّہ انت الملک الحق الرضیل الا اللہ اس عبارت کے توضیع ملک الجبار کے آخر میں ہو چکا ہے کیونکہ اس عبادت کے بعد پھر یہ اللہ شروع ہو جاتی ہے ہاں جی اللہ انت تو ہی الملک الحق برحق بادشاہ ہے اللجی ایسی بادشاہ برحق بادشاہ اللہ نہیں ہے کوئی وہ اللہ انت سوائے تیری ذات کے یعنی اللہ تو ہی جو ہے برحق بادشاہ ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں یہ سب یہ یا اللہ کے لیے مقدمہ کے طور پر بالکل جبار کے آخر میں آیا ہو کہ میں نے اس دعا کو یہاں شامل کیا تو اب پہلا جو ہے اس میں اعظم یا اللہ ہاں یا اللہ ہے تو یا اللہ یا رحمان یا رحم کہہ کر آگے یا سادی کو یا ستار تک ہم گرتے ہیں یا اللہ کے معنی اے اللہ کے معنی میں ہاں جی یا یعنی اے کے معنی میں یا اللہ اے اللہ تو اس مقدس اسم کے بارے میں علماء نے مختلف زاویے سے بحث کیا ہے ہاں جی تو وہ مختلف آباد جو جن تک میرے رسائی ہوئی ہے مجھے فرصت ہوا زیرم لانے کا وہ چند برسوں میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ جو ہے ہاں جی جللہ جلال یہ اسم میں اللہ جو ہے اللہ جلا جلال کے بارے میں یہ بحث کے علماء نے کہ یہ مشتق ہے یا نہیں یعنی یہ کسی اور اسم سے کسی فیل سے یعنی جی، کسی مزدر سے نگلا ہے یعنی یہ جو ہے ڈائریکٹ اللہ نے اپنے لیے نائم کرا دیا ہے یعنی اس میں علم ہے جامت ہے کسی اسم سے بنانی ہے جیسے اس کے ذات کی ضال علم واللمت ہے یہ اسم بھی کس اور اسم سے مشتاق نہیں اس سے بھی کوئی اور اسم مشتاق نہیں ہے ہاں جی تو یہ کون چیز بات درست ہے یا کس اور اسم سے مشتاق ہے یہ درست ہے تو اس سلسلے میں جو ہے مختلف اقوال ہے علماء اسلام میں جنہوں نے اس میں اعظم پر بات کی ہے ان کی تشیہات لکھا ہے یا قرآن کے تفاصل میں ان آیات کے ذیل میں انہوں نے گفتگو فرمایا ہے تو اللہ جل جلالہ مشتاق ہے یا نہیں اگر مشتاق ہے تو مشتاق ہو کیا ہے کون سی اسم سے بنا ہے کون سی فیل سے مزدر سے یہ بنا ہے ہاں جی اور اسم اور جو ہے اسم مقدس اسم جلالہ کے کیا معنی ہیں جی اور اس جو ہے اس مقدس اسم جلالہ یعنی اللہ کے کیا معنی ہے اس کے بارے میں جو ہے مختلف اقوال ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے جو ہے اللہ علم نے اس پر بحث کی ہے کہ اس میں ذات یعنی اللہ مشتق ہے یا جامع پہلے یہ بحث کیا ہے مشتق ہے یعنی کسی اور عسم سے بنا ہے کسی پھیل سے اس کو بنایا ہے کسی اسم سے بنایا ہے مزدر سے بنایا ہے جامت ہے یعنی کسی اور اسم سے نہیں بنا ہے کیونکہ اسم کی قسمیں اسم یا مشتق ہے ہیں جی یا جو ہے جامت ہے یا جو ہے مزدر ہے تو اس طرح قسمیں ہیں تو یہاں جو ہے متعدد علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جامد لفظ ہے یہ اس میں جامع ہے کسی اور سے مشتق نہیں ہے کسی اور سے بنایا نہیں ہے جامع لفظ ہے نہ یہ کسی سے ماخوذ ہے نہ سے کوئی دوسرا لفظ ماخوذ ہے ہاں جی سے کوئی اور لفظ اغذ کیا ہے بنایا ہے کوئی خیر وغیرہ اور نہ یہ کسی سے ماخوذ ہے گویا جو ان ذات باریہ تعلیٰ ہاں جی گویا جو مسمّہ انضبال ہے وہی اسم کا بھی ہے گویا جو اسم جو مسمہ ہے انضبال ہے وہی اسم کا بھی ہے ہاں جی کی شان یہ ہے کہ وہ مسمۂ اللہ کی ذات لم یلت و یولت ہاں جی نہ اس نے چھنا نہ کسی سے جنا کیا یعنی نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا اللہ کی شان تو یہ ہے نہ کسی سے بنا نہ اس سے کوئی اور پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہو نہ اسے کوئی اور پیدا ہوا تو یہی شان اسم کی ہے اس عشم اللہ کے نہ اس سے کوئی بنا یعنی مشتاق ہوئے نہ اس سے نہ اس سے کسی سے بنایا گیا نہ اسے کسی سے بنایا گیا ہاں جی تو اس لحاظ جو ہے بعض کا یہ عاقدہ ہے جنہوں نے اسمِ اعظم پر جو ہے تحریر کی قلم اٹھایا ہے ان میں سے کثیر جماعت کا یہ نظر ہے اس کا حوالہ خصوصیت ہے آسما الحسن کتاب میں علس سنت کے غالم دین نے لکھا ہے اور صفحہ نمبر اس کی 36 پر یہ باتیں لکھا ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سی کتابوں میں جیسے ان کی کتاب میں بھی لوام البینات میں مغاء راضی نے بھی یہ اقوال نقل کیا ہے دوسرے کو جناب شاہ انصر صابری صاحب جو ہے شر اوراد فتح کے صفحہ نمبر ستاسی پر اس سلسلے میں فرماتے ہیں اللہ خالق کائنات کے اسمِ ذات ہے کائنات کے خالق اسم ذات اس کے ذات کا نام ہے اس میں علم ہے ہاں جی یہ معرفہ معرف عصم میں سے علم ہے معین مشخص ذات کا نام ہے یہ اسم کسی سے مشتاق نہیں یہ اسم عظم ہے کل آزماں الٰی کے لیے یہ سم جامع ہیں نزول القرآن سے پہل عربی میں الہن کا لفظ رب العالمین کے لیے بطور ذات مستعمل تھا شعراء جاہلیت کے کلام سے بھی یہ امر ثبوت کو پول جاتا ہے خدا کی تمام صفات اس کی طرف منصوب کی جاتی اس کی جاتی تھیں۔ یہ کسی خاص صفحات کے لیے نہیں بولا جاتا تھا حنج لہذا اللہ کے لفظ نہ اسلام میں اور نہ اسلام سے پہلے ہاں جی کبھی کسی دوسرے معبود پر بولا گیا ہے یعنی کسی کے لیے نہیں بولا گیا یعنی ہمیشہ صرف اللہ ذات والجود ہی کے لیے بولا گیا ہے اس میں اللہ ہمیشہ سے اسلام سے پہلے اسلام کے بعد ہاں جی ہمیشہ یہ اللہ ہی کے ذات کے لیے بولا گیا ہے اسی کے نام کے طور پر استعمال لیں کسی اور کے لیے اللہ کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم میں ذات اختیار کیا ہے یہ بطور اسم اللہ کی ذات کا نام قرار دیا اس لفظ کی معنوی دلالت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات سبحانی کو خاص خاصل خاص کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو خاصل خاص کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزون لفظ اللہ ہی ہے اللہ کی ذات کو خاص سے خاص کرنے کے لیے مشخص کرنے کے لیے ہاں جی جو لفظ سب سے زیادہ موزوں ہے وہ لفظ اللہ ہی ہے اللہ کا لفظ نہ اللہ سے مشتق ہے جیسے بات نہیں کہا اس کا اصل علا ہن ہے کیونکہ اللہ غیر اللہ معبود پر بولا جاتا ہے اللہ غیر کے دوسرے معبودوں کے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ کبھی غیر اللہ کے لیے بولنے میں نہیں آیا ہے ہاں یہ جی ہمیشہ اللہ ہی کے ذات کے استعمال ہے اللہ الٰہ کا محفف بھی نہیں ہے بعد نکاح یہ اللہ کا محفف ہے اللہ کیونکہ یا اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ یا الرحمن نہیں کہا جاتا ہے ہاں جی یا رحمان کہا جاتا ہے یا اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ نہیں کہا جاتا یعنی یا الہ سے ندا کے وقت جو ہے ہاں جی الحض کیا جاتا ہے عام عصول میں الہ میں جو ہے ال الہ یا کو داخل کریں تو ال کو حذف کیا جاتا ہے ہاں جی یا الہ العالمین پھر اضافت وغیرہ سے استعمال ہوتی ہے لیکن لفظ جلال اللہ میں یا اللہ کہہ کر پگارا جاتا ہے اور ال حذف نہیں ہوتا ہے اس کا ال ہمیشہ واقع رہتا ہے یا اللہ کہہ کر بگاتے ہیں الشروع سے حضل جب کہ الہ میں ال کو حذف کر کے استعمال کرتے ہیں یا العالمین کی اضافہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اللہ میں ال جو ہے حرف زائد نہیں ہے اللہ میں اللّہ میں الحرف زائد ہے تعریف کے لائے گیا مارحہ بنانے کے لیے لیکن اللہ میں الحرف زائد نہیں ہے جز ایک علمہ ہے ہاں یہ سابقہ اغواد کی روشنی میں بنداخیر نے لکھا ہے لیامن اشراخی اس کا جو ہے حاصل ہے بس اس میں الزائد نہیں یہ خالص ہاں جی عربی اسم ہے کیونکہ عربی کے سوا کسی اور دیگر زبانوں میں اللہ کے اسمزاد موجود نہیں ہے کسی اور زبانوں میں اللہ کے اسمزاد موجود نہیں ہے صرف عربی زبان میں اکثر بیشتر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اسم کسی سے مشترک نہیں اس قول کے تائید امام فخر الدین راضی نے بھی لوائی لوام الما نا سفر نمبر ایک سو آٹھ پر کی ہے انہوں نے اپنی کے کی کہ یہ قول بھی ہے عالم اسلام کے نزدیک کہ لفظ اللہ جس طرح اس کی ذات لم و ولم یولت ہے اس طرح اس کا نام اقدس بھی اللہ بھی لمحل ولم یولت ہے نہ یہ کسی اور لفظ سے بنا نہ کوئی اور لفظ مشتق ہوا ہے بس یہ لفظ اللہ تبار تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے لیے علم کے طور پر اس کی ذات کے تشریح اور مشخص اور معین ذات کے لیے اپنا نام اللہ نے اس کو انتخاب فرمایا ہے لیکن جو ہے بعض علماء کے نزدیک اس میں اللہ مشتق ہے ہاں جی مشتاق ہے کس اور چیز سے بنا ہے کس اور فعل سے اسم سے بنا ہے جو مشتاق ہونے کے قائل ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کس مزدور سے مشتاق ہے ہاں جی کس مذہب سے اس کا مظر کیا ہے ہاں جی اور اس کا مشتمن ہو کیا ہے کس مزد سے مشتق ہے اس کا مظر مشتمن ہو کیا ہے تو تفصیرِ کبھی طالب فخر الردین راز، راضی کے چند اقوال ہاں جی صاحب تفصیرِ کبھی ہاں جی صاحب تفصیرِ کبھی جو ہے طالب امام فخر راضی تفصر قبی تعلیف ہے بھگر الدین راضی کے جو ہے چند اغوال ملاحظہ ہو یہ اغوال شرح اوراد فتھیہ طالب ہے صابری صاحب ہاں جی ساوری نے صفحہ نمبر 88 پر اور خصوصیات آسما الحسنات یہی یہی جو ہے گفتگو کہ یہ مستعمن ہو یہ مشتق ہیں اور اس کے مشتمن ہو یہ چیزیں ہیں اس سلسلے میں جو ہے امام فخر الراضی نے چند اقوال اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے اور اس تبصیر سے ہاں جی اچھا یہ اقوال جو ہیں طالب نب عنصر صابری صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھاسی پر اور خصوصیات اعظم الحسنہ کے صفحہ نمبر چھتیس پر یہ اقوال نقل کیا اس کا مل جو ہے مستقمن ہوں کیا ہے تو ابھی میں جو ہے خصوصیات اعظما الحسنہ سے نقند نہیں کروں اسی جناب چونکہ اس کتاب عراد ہتھیار کی جو اشارے عالیہ صنعت و الجماعت میں سے جناب انسری صاوی صاحب نے چونکہ اس کی ایک ہی شرح بظاہر ملتا ہے جو یہاں پاکستان میں دستیاب ہے اور بھی شروع ہوں گے لیکن ہمیں تو ایک ہی شرح دستیاب ملتا ہے وہ بھی مختصر ہے بارہ جو ہے انساور صاحب نے اس کی ایک شرح لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہ اس میں اعظم اگر اولن تو مشتاق نہیں ہے یہ قول نقل کیا اس انہوں نے تائید کیا اور, اور جو پھر کہاں اگر یہ مشتاق ہے تو اس کے مشتمل ہو کیا ہیں تو اس کے ثبوت میں انہوں نے اسی کتاب جو ہے تفسیر کبیر کے حوالے سے اس کے کچھ اقوال جو ہے انہوں نے یہاں پر نقل کیے ہیں ہاں تو یہ اقوال جو انشاءاللہ ہم کل کے درخت میں بتا دیں گے کیونکہ آج جو ہے اس میں جو ہے خاص جگہ نہیں پا رہا ہے تو مختصر طور پاس کے درس میں یہ بات واضح ہو گئی ان لوگوں کا قول ان علماء کرام کا علم اسلام میں سے جو اس بات کے ناز قائل ہیں کہ یہ سم کسی اور اسم سے اللہ اللہ کے ذات اقدس کا عالم ہے اسی کا نام ہے اس کے علاوہ نہ جو ہیں نہ اسلام سے پہلے اللہ کے علاوہ کے شور کے لیے مقدس نام بولا جاتا تھا اور نہ اسلام میں اللہ کے سوا کے شور کے, کے لیے نا استعمال ہوتا ہے نا استعمال کرنے کی کوئی گنجائش ہے یہ اللہ کے ساتھ غلبہ ہے اللہ ہی صحیح ذات کے ذات ادس کے لے یہ سزاوار نام اسی کا عالم شخصی ہے اور مستجمی جمی صفات ہے امن دوسری قول جو ہیں ہاں جی کہ یہ مشتاق ہوا ہے تو اس کے مشتمن ہو اس کے کی مزدور کیا چیز ہے اس سلسلے میں چند دوسرے گروہ جو اس کے مشتاق ہونے کے قائل ہیں کہ یہ کسی مضدر سے بنا ہے لیکن وہ اس ان لوگوں میں پھر اختلاف ہو گیا پھر کون سے مزدور سے بنا ہے اس کا اصل مظہر کیا ہے اس میں بھی اختلافات ہو گیا تو لہٰذا اس کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ اغوا جناب منصور صابری صاحب نے بھی نقل کیا ہے اور کتاب امام فخر الدین راضی کے حوالے سے اور جناب اور کتاب خرشیات اجمال حشنہ میں بھی ان اقوال کو نقل کیا ہے اور جو یہ اقوال جو ہے امام فخر الدین راضی کی اپنی کتاب لوامی البینات میں بھی یہ ایک اور جو ہے مجھے اقبال موجود تھے وہاں میں نے پڑھا تھا ہاں جی لوامی البعینات میں بھی ہے ہاں اور جو ہے اور لوامی البعینات آلیف محمد الدین راجی ہاں جی میں بھی ہے اس میں بھی ہے شروع ابھاس میں ہے جس میں اللہ کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں انہیں آفاس میں یہ آباس موجود تھے ابھی مجھے اس کے صفحہ نمبر نقل کرنے کا غصہ نہیں ملا اور اگر ملے تو میں وہ بھی یہاں نقل کروں گا آج کے ذریعے پر اتفاق کرتا اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح معروفت حاصل کر کے اللہ کی بامعروفت بے عبادت و بندے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق فرمائے آمین یا رب اللہ